سورہ واقعہ کا آغاز ہے سورہ واقعہ مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا اور آنے پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 56 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 46 اس میں 96 آیات اور تین رکو ہیں سورہ مبارکہ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے امام جلال الدین سیوتی الشافعی علیہ رحمٰ دور منصور میں اس روایت کو لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے تین سورتوں کا ذکر فرمایا سورہ رحمان سور واقعہ اور اس کے بعد والی سورت سورہ حدید سورہ رحمان سورہ واقعہ اور سورہ حدید جو سورہ واقعہ کے بعد ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا جو پڑنے والا ہے اسے آسمانوں اور زمین میں ساکن الفردوس اے فردوس کے رہنے والے کہہ کر پکارا جاتا ہے شعب الایمان دوسری جلد نمبر چار سو اکیانوے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے شاد فرمایا جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا امام جلال الدین سیوتی شافیہ علیہ رحمٰ آپ ایک دوسری روایت لکھتے ہیں در منصور میں کہ سورہ واقعہ غینہ دولت مندی کی صورت ہے سو تم اسے پڑھا کرو اور اپنی اولادوں کو بھی سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو بھی تعلیم دو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن عورتوں سے فرمایا تم میں سے کوئی بھی سر واقعہ پڑھنے سے آجز نہ رہے یعنی ہر عورت کو اس پر مہارت حاصل کرنا چاہیے اللہ رب العالمین اس سور مبارکہ کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے واقع قیامت کا ایک نام ہے جس کے لفظی معنی ہے یقینی واقع ہونے والی واقعہ سور مبارکہ کی پہلی آیت میں قیامت کو واقع کے نام سے یاد کیا گیا اس مناسبت سے اسے سور واقع کہتے ہیں بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع لے بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ادا و قاتل جب یقینی واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی لئی سلی و اس کے واقع ہونے کے وقت انکار کی گنجائش باقی نہ رہے گی یعنی اس وقت قیامت کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے خوف بہتر کسی کو پس کرنے والی کسی کو بلندی دینے والی نیک لوگوں کو یہ بلندی عطا فرمائے گی اور گناہ گاروں کو یہ زلیل رسوا کر دے گی رافیاتن بلند کرنے والی نیکوکاروں کو بلندی عزت مقام و مرتبہ عطا فرمائے گی ادار رجت اور درجا جب زمین خوب خوب کاپے گی بل جی بالسا <بَصَّى> اور تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے فکا نت بسا بس <بَصَّى> پہاڑ بکھرے ہوئے غبار کے ذرات کی طرح ہو جائیں گے کہ جب دھوپ آتی ہے تو دھوپ کی روشنی میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کا سایہ بھی زمین پہ نہیں پڑتا انہیں چھوا بھی نہیں جا سکتا جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں دھوپ کی لائٹ میں اسی طرح کل بروز قیامت بڑے بڑے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے و کن تم تھا اور تم تین گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے اشا بل مئی اس دائیں ہاتھ والے جن کے نام آئے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ماں اشا بل دائیں ہاتھ والوں کی شان بڑی ہے وہ اصحب المش اور بائیں ہاتھ والے جن کا نامائے اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ ہوں گے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہوگا اور ایک وہ ہوں گے جو مسلمان ہوں گے مگر گناہ ہوں گے ان کے گناہ زیادہ ہوں گے تو جو مسلمان گناہ ہوں گے ان کا نامہ امال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اور جن کا گناوں کی وجہ سے کفر پر خاتمہ ہوا ہوگا گناہوں کی وجہ سے جن کا ایمان برباد ہو گیا ہوگا ان کا نامہ امال الٹا ہاتھ سینا توڑ کر پیٹھ کے پیچھے نکال کر دیا جائے گا وہ اصحاب اور الٹے ہاتھ والے ماں اصحاب المشما الٹے ہاتھ والے زریل و رسو ہوں گے وسا بے اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے نہ تو ان کے نامائے اعمال کا وزن ہوگا نہ ان کا حساب ہوگا یہ نیکیوں میں سب سے زیادہ سب قد لے جانے والے ہیں اول یہ گناہوں سے بچنے والے ہوں گے اور اگر کوئی گنا ہو گیا ہوگا تو وہ سچی پکی توبہ کر چکے ہوں گے اور توبہ پر ان کا خاتمہ ہوا ہوگا الا اکل یہ سب قتل لے جانے والے ہی مقرب ہیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سب سے قریب ہیں فی جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں جنتوں میں ہوں گے سلتم من الاولین پہلے لوگوں میں یہ بہت بڑا گروہ ہے وہ قلیل مین آخرین اور بعد کے لوگوں میں سے یہ بہت کم ہوں گے قرآن مجید فقان ہمیں واضح اشاعت فرما رہا ہے کہ قرب قیامت میں جو لوگ آئیں گے ان میں سے یہ مقام حاصل کرنے والے بہت کم ہوں گے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ اکثر لوگ گناہ ہیں بلکہ یہ دیکھیں کہ سابقون سب قد لے جانے والے بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے بڑے خوش نصیب ہوں گے تو ہم اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں الاسرم مود ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے کہ جو موتیوں ہیروں جواہرات سے سجا ہوا ہوگا متق علیہ متقابلین ان تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے سکون چین سے بیٹھے ہوں گے ایسا چین ایسا سکون جنہیں ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے حقیقی چین سکون صرف جنت میں ہے یطوف و علیہم ول دوم مخلدنا ان کے ارد گرد گھومیں گے خوبصورت بچے مخلدون جو ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے ان خدام کو بچوں کو جو جنتی ہیں جس طرح ہو ہیں اس طرح جنتی خدام بھی اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے پیدا فرمائے وہ ہر وقت ہیروں کی طرح چمک رہے ہوں گے جن کے دیکھنے سے آنکھوں کو سکون اور چین نصیب ہوگا اور یہ ہر وقت ایک ادنا جنتی کے پاس بھی اسی ہزار خدام ہوں گے جو ہر وقت اپنے ہاتھوں میں پیالے جگ اور گلاس لے کر مشروبات لے کر تیار ہوں گے دنیا کے اندر خدام کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ چاہیے اتنا بھر کے دو اس انداز میں دو مگر وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی جنتی کے دل میں جو خواہش پیدا ہوگی اللہ تعالی ان کی دلی خواہش سے جنتی خدام کو مطلع فرما دے گا تو جیسی خواہش ہوگی ویسا ہی وہ مشروب بھر کر وہ نعمتیں بھر کر اس کے سامنے حاضر کر دیں گے اکوابن پیالوں کے ساتھ وہ اباریخ اور جگ کے ساتھ اس ہمارے یہاں بھی ہم جگ میں سے مشروب لے کر پیالوں میں بھرتے ہیں وہ سن اور گلاس کے ساتھ ممائن آنکھوں کے سامنے بہتی ہوئی پاک شراب شراب تہور شہد دودھ اور پانی کی نہریں جنت میں جاری و ساری ہیں یہ شراب تہور اسے نصیب ہوگی جس نے دنیا میں شراب نوشی اور ہر نشے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا لا یو عنها ولا یون یہ شراب ایسی ہوگی جس سے ان کے سر میں درد نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کی عقلیں زائل ہوں گی دنیاوی شراب پینے سے بسا اوقات سر میں درد ہوتا ہے اور بسا اوقات نشے کی ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا لیکن جنتی شراب قہور پاک شراب میں اس قسم کا کوئی ایب نہیں ہوگا فا کی حم مما یا اور ہر قسم کے میوے ہوں گے پھل ہوں گے وہ تمام قسم کے پھل جو وہ پسند کریں وہ لاکمی توئرم مما یشتہ اور پرندوں کے گوشت جسے وہ چاہیں درخت کی شاخیں خود نیچے ہو کر ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گے اور یہ جس طرح چاہیں بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے جس طرح چاہیں وہ ان پھلوں کو توڑ لیں گے اور پرندوں کے گوش کا یہ عالم ہوگا کہ جس قسم کے پرندوں کا گوش وہ چاہیں گے اور جس انداز میں وہ ڈش کو بنا ہوا چاہیں گے وہ ڈش اسی انداز میں پکی ہوئی تیار ان کے سامنے ہوگی لیکن جنتی نعمتوں میں کمی واقع نہیں ہوتی تو جس پرندے کے متعلق وہ سوچیں گے کہ یہ پرندہ میں کھاؤں پرندے کا گوشت ان کے سامنے وہ تیار ہوگا تو جب یہ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو وہ پرندہ موجود ہوگا یعنی اللہ تبارک کا تعالی اسے اپنی قدرت کاملہ سے پھر پیدا فرما دے گا وہ جب درخت سے پھل توڑ کر پھر دوبارہ اس شاخ کو دیکھیں گے تو وہ پھل اس پر موجود ہوگا شورن اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کا انصال مکنون گویا کے وہ چھپا کر رکھے گئے موتیوں کی طرح ہیں جب سی پی سے موتی نکالا جاتا ہے تو زمانے کے گزرنے کا اس پر اثر نہیں ہوتا اس طرح جنتی عورتوں پر بھی وقت کے گزرنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا یہ خوروں کی نعمتیں انہیں ملیں گی کہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے نفس کی حفاظت کی ہوگی اپنے ذہن اور اپنے دل کو پاکیزہ رکھا ہوگا جزا ام کانو یا ملونا <متن�> یہ بدلہ ہے یہ سلا ہے ان عامال کا جو وہ کیا کرتے تھے لا یس مفیہ لغ سیما جنتی جنت میں نہ تو کوئی فضول بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات سنیں گے وہاں بے حیائی فحاشی گالی گلوچ غیبت چغلی، جھوٹ وعدہ خلافی اس طرح کی کوئی مصیبت نہیں ہوگی کوئی گناہوں کی کیفیات نہیں ہوں گی جنت میں جو جائے گا تو جنت میں ہمیشہ رہنا ہے جنت میں ہر قسم کے گناہوں اور ہر قسم کی بےحودگی سے اللہ رب العالمین جنتیوں کو محفوظ فرمائے گا اللہ پیلا سلامن, سلامن وہاں تو صرف ان کا کہنا سلام سلام ہوگا سلامتی کی ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہوں گے جنتی ماحول محبت و الفت کا ماحول ہے اس میں ایک دوسرے کو دعائیں دی جائیں گی اور اس جنتی ماحول کے اندر حسد کینا بغض، عداوت دشمنی اس طرح کی کوئی کیفیات نہیں ہوں گی یہ ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے وہ اصحابل یمی اور سیدھے ہاتھ والے ما اصحابل یمی سیدھے ہاتھ والوں کی شان بڑی ہے فی صدر مخدود یہ بیر کے درختوں کے نیچے ہوں گے مخدود بیر کے درخت میں کانٹے ہوتے ہیں لیکن جنتی درختوں میں کانٹے نہیں ہوں گے تو ایسے بیر کے درختوں کے نیچے ہوں گے جس میں کانٹے نہیں ہوں گے اسی طرح دنیا کے اندر پھولوں کو بھی چھونے جاتے ہیں تو کبھی کبھی کانٹے لگ جاتے ہیں جنتی پودے اور درخت ہر قسم کے کانٹوں جھاڑیوں سے پاک ہوں گے اسی طرح دنیا کے پھلوں میں بیج ہے جنتی پھلوں میں بیج اور گٹھلی نہیں ہوگی وہ کیلے کے گچھوں میں ہوں گے وہ ول اور لمبے لمبے سایوں کے نیچے ہوں گے اتنے بڑے بڑے سائے کہ سینکڑوں سال تک کوئی دوڑتا رہے تب بھی ان سایوں سے باہر نہ نکل سکے وہ مسکوب اور ہمیشہ جاری پانی میں آپ سوچیں ذرا تصور کریں کہ کوئی چین اور سکون کے ساتھ اس کا دل بھی سکون میں ہو اور وہ کسی ایسے مقام پر ہو کہ جہاں باغات بھی ہیں نہریں بھی بہر رہی ہیں تو وہ اس مقام کا تصور کس قدر روح افسا ہے لیکن آپ یہ بات تو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے جنت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جنت تصور سے بھی بالا اور بڑھتر ہے اس میں تو وہ, وہ نعمتیں ہیں کہ جنہیں نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھوں نے دیکھا اور نہ کسی کے دل پر خیال گزرا یہ جو بھی مثالیں ہیں سمجھانے کے لیے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں سے جس کو جنت کا دیدار کرایا اس کا معاملہ دوسرا ہے اس حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو روزانہ ایک ہزار مرتبہ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑے گا مرنے سے پہلے پہلے اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جائے گا وفاق اور بہت سارے پھل میوے لا آتن نہ تو وہ ختم ہوں گے ولا ممنوع اور نہ ہی کوئی ان سے روک سکے گا دنیا کے اندر کتنی بھی نعمتیں ہوں ہم کھاتے ہیں لیکن بسا اوقات بیماری کی وجہ سے یہ پیٹ میں درد ہونے کی وجہ سے ہم نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اگر تندرستی میں بھی کھائیں تو تھوڑا سا کھانے کے بعد جس طرح ہمارا پیٹ بھرتا جاتا ہے ویسے ہی لذت کم ہوتی جاتی ہے اور آخر کار وہ وقت آتا ہے کہ نعمتیں تو ہیں لیکن ہم کھا نہیں سکتے لیکن جنت میں جب اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں پیدا کی ہیں تو ان نعمتوں کے کھانے کے لیے بھی انسان کو وہ طاقتیں دی جائیں گی کہ سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایک آدمی کو سو آدمیوں جتنے کھانے کی طاقت ہوگی اور ایک لکما کھائیں گے پھر دوسرا کھائیں گے ہر لکمے میں ذائقہ اور ٹیسٹ الگ ہوگا اور ہر لمحے ذائقہ کم ہونے کے بجائے ہر لکمے میں ذائقہ اور ٹیسٹ بڑھتا جائے گا کیونکہ دنیا میں جیسے جیسے پیٹ بڑھتا جاتا ہے ذائقہ کم ہوتا جاتا ہے پھر انسان کا جی بھر جاتا ہے وہاں استنجا خانے جانے کی حاجت نہیں ہوگی بلکہ خوشبودار پسینہ آئے گا اور ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا پینا ہزم ہو جائے گا وہاں نہ تو تھوک ہے نہ رینٹ ہے نہ بدن کا میل ہے نہ بڑھاپا ہے نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی ٹینشن ہے نہ کوئی فکر ہے یہاں تک کہ جنتی ایک مستند روایت کے مطابق تیس یا تینتیس سال کے ہوں گے اور ہر وقت اسی عمر کے محسوس ہوں گے جنت میں غم نہیں ہے یہاں تک کہ جنت میں ایک بازار سجایا جائے گا اور جنتی اس بازار میں خریداری کے لیے جائیں گے وہ اپنی پسند کی چیزوں کو خریدیں گے لیکن وہاں پر قیمت نہیں دینی ہوگی یہ بلا قیمت حاصل کریں گے اور پھر جب وہ بازار میں ہوں گے اس وقت وہ رب کا دیدار کریں گے اور جب رب کا دیدار کریں گے تو اللہ رب العالمین کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے جب یہ اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو جنتی عورتیں اور ہوورے ان سے کہیں گی کہ کیا بات ہے آج آپ کا چہرہ بہت روشن اور زیادہ خوبصورت ہو گیا تو وہ کہیں گے کہ جب ہم نے رب کا دیدار کیا تو رب کے دیدار کی برکتوں سے ہمارا چہرہ روشن اور منور ہو گیا وہ فروش اور بلند وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے انشا ن ہن انشا بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں ہوروں کو بہت اچھی طرح پیدا فرمایا فجا نہ پس اب کا ہم نے انہیں ہمیشہ کے لیے کواری رکھا عرو بن جوان اترا ہم عمر یمین یہ نعمتیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے